جماعت جماعت اہل حدیث پر غلط کی جا رہی ہے لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے اور یقیناً یہ جماعت اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث یہ جماعتیں سلفی جماعت اسلام کی سچی اور صحیح تعبیر ہیں لہذا اگر لوگ یہ چاہیں کہ اس کو اس جماعت کو پیگندے کر کے اور اسی طرح سے حکمرانوں کا سہارا لے کر کے تاوتی قوتوں کی طاقت کو اپنا کر کے اس جماعت کو مٹا دینا چاہیں تو نہیں مٹا سکتے اور تاریخ شاہد ہے کہ زمانے سے ان کی کوششیں چل نہیں ہیں اور الحمدللہ یہ جماعت حدیث کا شجر برگوبار لا کر کے شجر اپنے برگوبار اور اپنی تمام تر ترانائیوں کے ساتھ بڑھتا پھیلتا پھولتا چلا جا رہا ہے اور لوگ اس کے اس کے, اس کے میبوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ تبارک اللہ و تعالیٰ مزید اور ہم شیخ محترم سے گزارش کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے لیے شیخ اپنے تمام علمی معلومات اور اپنی تمام قیمتی موتیوں کو ہمارے سامنے بکھیریں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے یہ دورہ ایک یادگاری اور قیمتی اور معلوماتی دورہ, دورہ ہوگا اللہ تبارک مطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو محفوظ کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور ہمارے عزائم اور حوصلوں کو بلند کرے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں میدانِ میں کدنے اور کہو محنت کرنے کی کوشش سادہ فرمائے میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے سامنے اپنی قیمتی معلومات پیش کریں اللہ تحفیق استاد اپنے لیے کوئی اثر خاص رکھتا ہے کون پڑھیں گے عبد الرحمان کو پڑھو گے انیس نئی چار چوالیس ایک فورٹی ہاں فورٹی فور تھے ہاں ہندوستانیں تو آ گئی سلے آتا گئی تھوڑی سی سید احمد تہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات تھوڑی سی معلومات آپ گئی مولانا احمد سید احمد تہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ دار الحدیث مدنیا کے بانی ہیں اس کتاب کے مؤلف ہیں اور ان کے بڑے بھائی نے جب غرباء جماعت حد حدیث بنائی تو اس کی مخالفت انہوں نے کی غربا غربا غرباء حدیث جو قائم ہوئی تو انہوں نے مخالفت کی اور کچھ ان لوگوں کے یہاں تعویب لکھنے کے محملات تھے اور عقائد میں اس لیے اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے نہیں دیا ہمیشہ مرکزی جن دہلی بھی اس کا ساتھ دیا چلب عبد الحاف صدری موڑ عبد الوہاف صدری جماعت نے صدر بازار میں صدر بازار اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کتاب پڑھنے کے پہلے پہلے شروع کرنے کے پہلے پہلے पांच मिनट में मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं जो हमारे साथ बारह गजरबस हुआ है खास खासतौर से सरकारी और इनडीआई के हुमती इधारों में कई मरतबा हमारे पास आए हमारे साथ बैठे हमारे पास आए और तकरीबन एक मरतब डेढ़ घंटा पूरा گورنمنٹ کے آدمی اسی پر مشکل رہے کہ آپ لوگوں کا وجود انیس سو چھ سے پہلے نہیں تھا یہ نقطہ دہ رکھیے گا جبکہ ہمارا آج انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا فسادی آدمی تقریر کرتا رہتا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کے پہلے نہ ہندوستان میں اہل دیشوں کی کوئی مسجد تھی نہ کوئی مدرسہ تھا آج کل تو آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے نہ تو کوئی اہل حدیش مسجد تھی نہ کوئی اہل حدیش ادارہ تھا تو صرف ایک مثال دے دیتے ہیں اس کو یاد رکھیں پورے ہندوستان کو چھوڑ کر کے کہا جاتا ہے اہل دیش کا گڑھ جو رہا پنجاب یو और اور بہار के یہ چار شوبے اخرن دی جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اٹھارہ سو ستاون بڑے اختصاد کے ساتھ ہم بتائیں گے یہ نقطۂ آباد یاد رکھیں کہ اٹھارہ سو ایک بنگالی لڑکا فرید پور بنگال کا سمجھ گئے نا نام کیا تھا شریعت اللہ شریعت اللہ شرید اللہ یہ بنکال اس سے پتا نہیں گھریلو معاملہ آواز نہیں برابر جا رہی پتا نہیں کس پریشانی کی بنا پر یہ مکہ بنتے آ گیا مکہ مکے میں یہ بنگالی صاحب گھومتے پھرتے ہیں بلی شرید اللہ ہرم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی عالم سے ملا کار کرا دی جنہوں نے حاصل کیا نا یہ بہت ضرور یہ یاد رکھتے ऐसी लोगों لوگوں کو جواب دینے کے لیے جو کہتے ہیں اٹھارہ سو ستاون سے پہلے اہلدیش باوجود تھا نہیں اور کیوں ایسا کہتے ہیں اگر یہ سابت کر دیں کہ اٹھارہ में ستاون سے پہلے دنیا ہندوستان میں اہل का نہیں تھے تو है। अब ستاون میں انگریزوں کا پورا گلبہ ہوا ہے اگر کے بعد ہمارا ہوا تو اپنے دعوے میں سچے ہو گئے کہ دیکھو یہ انگریزوں کی اولاد ہیں سمجھیے نا نہ ایک ظالم تھا اس نے لکھا ہمارے پاس کہ آپ لوگ انگریزوں کے رضائی بھائی ہیں کون سے بھائی ہیں یہ ہم پتہ نہ کہ یہ نقطۂ آڈار یاد رکھے ہیں کہ اور دوسری چیز بہت زیادہ لے جاتے ہیں وہ کو شاہ اسماعیل شہید تک لے جا کر کے जोड़ شر... شریعت اللہ جو بنگالی تھے انہوں نے مکے میں آ کر کے تعلیم حاصل کی हासिल تعلیم حاصل کرنے کے بعد اٹھارہ سو है میں کتنا فرق ہے اٹھارہ سو ستاون اٹھارہ سو, سو... پچپن سال بھلے اللہ اٹھارہ سو میں واپس پھر گئے پھر ہندوستان واپس گئے ہندوستان میں کلکتہ کے اندر آج بھی ایک ایسی مسجد ہے جس کا نام ہے نافدا مسجد نافدا نا مسجد اور ابھی بھی اس مسجد کے متوالک مکے کا آدمی ہوتا ہے یاد رکھیے گا جو اس کا ٹرسٹ ہے وہ کیا ہے اس میں ایک آپ بمبر کہاں کا کہ ہوگا مکے کا نافدا اصل میں کہتے ہیں کشتی والے کو ارب کے لوگ مکے کے لوگ کشتیاں لے जाते جاتے تھے تو में میں انہوں نے اپنا ایک محلہ بنا رکھا تھا وہیں ٹھہرتے تھے مسجد بنائی تھی مسجد بنائی تھی تو اس مسجد کا نام ہی آج تک نہ خدا لازمی چیز ہے مکی سے جانے والے جتنے ارب کی زندگی میں کبھی ہڈی نہیں بنے تھے سمجھتے نا یہ تو ہلکی تھے ہی نہیں تو اٹھارہ سو دو کے اندر یہ دو بارہ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے راستے میں ڈاکو مل گئے ان کو پکڑ لیا جسے سمندر باندھ ہوئے موٹر شریت اللہ بھی شاگرت آئی تھی انہوں نے پکڑ لیا گرفتار کیا مارا سارا مارکشیل لیا کپڑے لے لیے سامان لے لیا اور دھرے لے کر جاؤ ابھی بے چارے بڑے جن سوچے جانیں گے کہاں ہو سکتا ہے یہاں سے نہیں آگے اور ٹھاکمی کی پارٹی ظالموں کے ہو تو ایسے پھرتے رہے ایک دن ڈاکو سے کہا صاحب آپ لو ہم کو اپنے ساتھ ملا لے گی اللہ تعالیٰ جب کام لیتا ہے آپ لو ہم کو ملا لے گے اپنے ساتھ ڈاکو بچپنا نوجوانی کا اس کو لے لے گا تو شاید یہ وہ کام کرے جو ہم لوگ نہیں کرتے اور واقعی انہوں نے وہ کام کیا جو ڈاکٹر داٹا نہیں ہوئی کیا ڈاکو کے داٹا نے بھی نہیں کیا تھا تو اس نے کیا کچھ دن تک ان کا ساتھ دیتے رہے اور رات کو بیٹھنے کے کتاب سننے کی دعوت دینے لگی ڈاکو پن کے کیونکہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا اور اتنی تبلیغ کی کہ سب کو توبہ کرایا اور انہی کا کیوں کی ایک جماعت تیار کر لی یہ کب کی بات ہے اٹھارہ سو انگریز کب آیا سو سو چو دراصل ہمارا کیا ان سے رشتہ ہے اور پھر یہ بنگال پوجا کر کے انگریز جو آسام وغیرہ کے علاقے سے داخل ہو رہا تھا اب ان کا مقابلہ شروع کر دیا اٹھارہ سو دو اٹھارہ سو چار اور اپنے تنظیم کا نام رکھا فرائدی تحریک فرائد کیوں لوگ روز نماز ہر زکاط فرائض سے بہت دور تھے کو تینون کماری تک اہل نام سے تو بھی بھی کہنا شروع کر دے مسئلہ بنے گا اسی لیے انہوں نے نام کیا رکھا فرائدی تحریک اور فراہر میں سب سے پہلے عقیدہ تو ہے عقیدہ سوری اب انہوں نے ایک ارشے تک کتاب سنت کی دعوت کی اور ملک کو آزاد کرانے کی بھی فکر کی ابھی انگریز نہ دہلی میں آیا تھا نہ یو پی میں تھا نہ پنجاب اور بہار پر قبضہ تھا لیکن اس علاقے سے جو انگریز آئے تھے مشرق سے برابر मौना शरीयतुल्ला की तनवीर फरायदी तहरीक बराबर उनका मुकाबला करना तो सुन्नत की दावत देना अहले इस मसाज और मदारिश का फिर इनका जब इंतकाल हुआ तो इनकी बेटे दुनिया मेरा ख्याल है उसको हम लोग दु दादू दादू भारी ये कायम किए यानी ये जो तहरीक चली थी شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک سے تقریباً سمجھے بیس پچیس چھبیس سال قبل شروع ہو گئی تھی تو پہلے حدیث اس وقت بنگال کے اندر موجود تھے پہلے حدیثوں کا وجود تھا دوسری چیز نیا کدیم حسین محمد رزے کی جہاں بات آئی لوگ دعوت آپ نے اٹھارہ سو ستاون تیار رکھیے گا ایک مثال دیتے ہیں مولنا اللہ اکبر نقی احمد جعفری نقی احمد نام کہنا نقی احمد جعفری یہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ رے کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے گئے تھے کہاں سر شاہ اسماعیل شہید وغیرہ پہلے پہنچ گئے ان کو جوش آیات یہ تھے ہمارے یہاں نیپال کے بارڈر پر ایک ڈسٹرکٹ بستی ہے اب تو دو تین دکڑے ہو گئے وہاں کے رہنے والے تھے اس علاقے کا سب سے پہلا انسان جعفر علی نقوی رحمت اللہ علیہ یہ باقاعدہ پارش کے موسم میں سامان لے کر کے پیدل سڑھ جا رہے تھے پنجاب میں پہنچے تو پاکستان کہتا اندر لخوی خاندان ہندوستان بر صغیر میں چند خاندان جن کی بڑی قربانیاں جمعیت اہل حدیث کے اندر ہیں اور جو تاریخ کے بڑے آورات پر مشتمل ہے ان میں ایک لخوی خاندان ہے ان کے جگد اعلی موڑا توا حافظ توار و کلّا راستے میں جاتے ہوئے جعفر علی نقوی محمد اللہ علی ملاقات ہو گئی حافظ طوارق اللہ سے تو گولا کی یہ دونوں دو بھی اہل حدیث ہو گئے پنجاب میں اور اور یہ واقعہ ہے تقریباً اٹھارہ سو ستائیس کا اس کا مطلب کہ انگریز پیدا نہیں تھے لیکن ہم الحمدللہ موجود تھے اور کتاب و سنت کی دعوت بس نیپال کے بارڈر سے لے کر کے پنجاب تک ہماری دعوت شروع ہو چکی تھی موڑا جعفر علی نقوی رحمت اللہ तो تبارا پلّا وہ تو واپس آئے اور باقاعدہ اپنا کتاب हुआ نقوی خاندان کا ہی ہوا جعفر علی نقوی رحمت اللہ رے یہ باقاعدہ جہاد میں تھے اور ان کی اتنی عزت بڑھی کہ پورے جہاد پورے جہادی تھے سب کے میر منشی بننے کا جو نصیب ہوا وہ جعفر علی نقوی احمد اللہ جعفر علی میر منشی کیا کہیں گے کیسے کیا کہیں گے سیکریٹری اللہ اکبر اور جنگ میں بچ گئے تھے شہادت نشیب میں واپس آ گئے انہوں نے واپس آنے کے بعد اٹھارہ سو اکیس میں جب واپس آئے اپنے علاقے میں تو سب سے پہلے مدرسہ دار الننا قائم کیا کیا قائم کیا گویا کہ کی ابھی پورے بڑے شگیر میں کسی کا مدرسہ نہیں تھا لیکن حدیث کا مدرسہ دارو سننا حدیث کا مدرسہ قائم تھا دارو اپنے گاؤں بستی تھے مستی تھا دار سننا پھر اس کے بعد کاروا چلتا رہا تو اس طرح سے حدیث برابر اپنی جگہ ڈٹے رہے اور کام ہوتا رہا بھائی میاں نظیر حسین محدث محتیث دہلی رحمت اللہ جب شاہ اوشہ شاہ اشہ رحمت اللہ نے ہجرت کر کے مکہ آنے لگے تو پچھلی نشے سے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنا جانسی کس کو بنایا میاں نظیر حسین محنتی اس سے قبل ایک مونا عبد الخالق پنجابی تھے موڑا عبد الخالق پنجابی یہ پنجاب سے آ کر کے شاہ عبدالعزیز سے علم حاصل کیا کس سے شاہ عبد العزیز کے شاہر تھے جب یہ علم حاصل کر کے فارغ ہوئی تو اورنگ زیب آرب گیر اورنگ آباد مہاراشٹر کو اپنا دار الخلافہ بنایا تو اورنگ آباد کی ایک عورت سے شادی کیا مہارانی بند تھی اورنگ آبادی بیگم سے وہ مشہور تھی جب دہلی گئی گھومنے کے لیے اور پرانے کیا کہتے گئی تو پنجابی محلہ جو تھا سب سے ٹاپ کا علاقہ تھا پنجابی محلہ تھا دہلی کا ریلوے اسٹیشن ریلوے لائن پرانی یہ پورا علاقہ پنجابی محلہ تھا اور دیہی ایل ایس او کا مرکز تھا وہاں اورنگ آبادی بیگم نے ایک مسجد بنائی مسجد کا نام رکھا گیا اورنگ اور, اور آبادی محل مسجد نہیں رکھا اورنگ آبادی محل بعد میں چلتے گئے مسجد بن گئی یہ مسجد کہی جاتی ہے دہلی کی بہت بڑی مسجدوں جیسی تھی بلکہ فتح پوری جو مسجد ہے اس سے بھی بڑی جامع مسجد سے بھی بڑی تھی تو اس نے کیا کیا اس وقت سے دو بڑے بڑے عالم تھے ایک تو مولادل خالد ایک دوسرے تھی، ایک ہن بھی تھے تو دو عالم اپنا وہاں درد دے دیتے تو اس اللہ کے بندی نے مسجد کو دو حصوں میں کہہ دیا سمجھ گئے دو آدی مسجد اہل حدیث کو دے دیا اور آدھی مسجد ہنفی کو ایک ہی مسجد میں دو مدرسے چل رہے تھے اورنگ آبادی مسجد میں مونا عبد الخالق رحمت اللہ اہل حدیث تھے اور مونا عبد جو تھے وہ ہنفی تھے اور دونوں کے اپنے اپنے طلبہ تھے میاں صاحب رحمت اللہ ہے بات اس کی دہلی میں تعلیم تو مدرسے عبد الخالق کے در مسجد اورنگ آبادی میں اور وہیں پڑھانے لگے اپنے اورنگ آبادی مسجد میں اور موڈا دل خالد پنجابی رحمت اللہ رہے تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور کما لے شادی کا پورا خرچہ اٹھایا شاہ اللہ اور میاں صاحب یہ بھی کہتے ہیں ہم تو اندر تھے لیکن پھر اس سال رات حدیث کا درج دیتے رہی جو کھانے والے لوگ اکٹھا ہوئے تو صبح ناشتے میں میاں صاحب کا وجی ہے تو جتنے علماء تھے سب کو شاہ شاہ صاحب, صاحب رات بھر درس حدیث دیتے رہے سمجھ گئے نا تو شاہ شاہ آ... شا عبد الخالد کا جب انتقال ہوا محنت عبد الخالق کا تو چونکہ اس مدرسے میں ان کے داماد میاں صاحب مدرس تھے تو پورا مدرسہ ان کے قبضے میں آگیا میاں صاحب کے شاہ شاہب جب ہجرت کر کے گئے جانے لگے تو وہ بھی اپنے مدرسے کی چافی کس کو دے دیا میاں شاہب رحمت اللہ کو اب میاں صاحب کے پاس ایک مدرسے نہیں مل دو اور ابھی اٹھارہ سو ستاون ہی پیدا ہوا تھا ابھی نہ دیوبند قائم تھا نہ سہارنپور قائم تھا لیکن میاں صاحب کو مدرسہ قائم تھا سمجھے نا میاں شاہب نے آسانی کے دونوں مدرسوں کو ایک کر دیا پہلے مدرسہ مولانا ابد الخالق اور مدرسہ شاہ شاہب دہلی میاں صاحب نے دونوں کو ایک کر دیا اور اسی اکبری مسجد میں مدرسہ چلنے لگا اب مدرسے کا نام پڑ گیا مدرسہ میاں صاحب مدرسہ میاں صاحب لیکن اٹھارہ سو ستاون میں انگریز نے جب قبضہ کر لیا تو جب دیکھا کہ سارے دنیا کے ہلے جیس آتے ہیں تو اس نے اس ریلوے اسٹیشن کے توسیع کرنے کے بہانے پورے مدرسے اور پورے پنجابی محلہ کو اس نے مس بار کر ختم کر دیا تاکہ یہ میاں صاحب کا درخت رک جائے پھر اس کے بعد میاں صاحب کچھ عرصے تک ایسے پہلتے تھے دیوانگی کا عالم یہ دنیا کے طلبا آتے تھے ختم ہو گیا پھر لوگوں نے اکبری بیگم نے ایک اور مسجد بنائی تھی فاٹک حبش خان نے یہ جی آبادی تھی فاٹک ہبس خان آبادی تو اس نے تھی بنائی تھی کالونی اس نے بنائی تھی کس نے اکبری بیگم نے لیکن اس کو فاٹک حگس خان اس لیے کہتے تھے کہ جو بابل جو مین گیٹ تھا اس پر ایک ہر سی کالا کٹوڈا کو ہٹا کٹا ڈنڈا لے کر کے کھڑا رہا تو وہی واچ مین تھا تو اس کی شکل صورت کی قدر کرتی ہوئے نا دلی گزاروں اور اس کا نام بھی لگتا پارٹک مشکل میاں صاحب اسی مدرسے میں آخر میں ساری زندگی گزار دی میاں صاحب کا واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دیوبند اور سہارنپور دیوبندیوں کے مدرسوں سے تقریباً چھبیس سال قبل میاں صاحب کا مدرسہ قائم ہو چکا تھا گویا کی سر سے پرانا مدرسہ جو ہے پورے برے شگین میں کس کا ہے اے اس کا سمجھ گئے نا اور حقائق کو چپاتے ہیں کہاں تم تھی یہ کہتے ہیں کہاں تھے آج تک ارے بھائی تم تو ماں بہنے سنبھے و ترائیو تھے نا ہم کہاں تم کیا پتا کہ ہم کہاں تھے تم تو مہاں بہنے سنبھے و ترائیو تھے ہر دہلی کے گلیوں میں مدرسہ چلا رہے سمجھ گئے نا ہر صرف پوچھو ہم کو ہمارا ہاتھ ہم تم سے پوچھیں تم کہاں تھے سمجھ گئے نا تو یہ ارحم مل اس طرح ہمارا ہمارا مدرسہ ٹھیک ہے ایک بات اور آگے ابھی انگریز نے جب قبضہ کر لیا دہلی کے مدر سے بڑے مشکلات میں آ گئے تو یہ بھی یاد رکھے نا سب سے پہلے ہاسٹل ہاسٹل کے ساتھ جیسے ہاتھ ہی کی مدرسے ہیں نا کھانے کے انتظام پینے کے انتظام رہنے کے انتظام سارا انتظام جو تھا اب ہندوستان کے اندر بڑی مشکلات یہ تھی کہ کیونکہ دلی کے کی اندر جتنے مسجدیں ہوتی تھیں اتنے مدرسے ہوتے تھے انگریز ظالم نے کیا کیا اس نے آ کر کے سارے مدارس کو بند کر دیا مسجد کی چابی اچھی تھی جتنے اوقات تھے مدرسے کے آ کوئی شیخ خالی مسجد بناتا دو بلڈنگ وقف کر دیتا تو اس کے کرائے پہ جا اسی کے کرائے سے مدرسہ چلتا تھا انگریز ظالم نے ان تمام وقت شدہ پراپرٹی کو قبضے میں کر لیا اور سارے مدارس پر جس کو علامہ اقبال کہا گلا تو گھوڑ دیا رہے تالج دی پڑا کہاں سے آئے الہ مشکل کڑی کر دی اب ہندوستان کے اندر دیپ اسلام اور تحفظِ شریعت کا بڑا مشکل مسئلہ ہو مجاہدین کے نام پر تقریباً چھ لاکھ کم سے کم چھ لاکھ اگلے بیسوں کو سولی کے تختے پر لٹکایا مار ڈالا باقی کو جیل میں ڈال دیا میاں صاحب کو خود پنڈی جیل میں لے جا کر خود کوئی ٹوٹ تھا دلی سے لے جا کر کے پنڈی جیل میں ڈالا سال ساری چیزیں چھین لیا لیکن میاں صاحب وہاں بھی اللہ تعالی نے کرم کیا اور جو سب سے بڑا بلوچی ڈاکو تھا میاں صاحب کو اس کے بعد میں رکھا گیا ہمارے اوپر قتل کا کیس نہ آئے قتل کے کیس کس پر چاہ جائے اور میاں میاں صاحب زندہ واپس بھی جائیں اسی لیے اس نے میاں صاحب کو جیل میں ڈالا تو کس کے ساتھ میں بلوچی جو سب سے بڑا خوفار ڈاکو تھا اور اس کے بعد سب کچھ مقصد یہ تھا کہ میاں صاحب اس کو کچھ کہیں گے اور پتا چل جائے کہ وہاں بھی ہے تو جہاں بہتوں کو تو بلے پتا تھا جو جمار دے گا میاں صاحب دھیرے دھیرے سمجھاتے رہے اللہ کا کرنا ہے کہ اتنا ہی میں سیکھا کہ آخر میں کامیاب تھا آپ اس کو بخاری پڑھا دیں تاکہ پڑھنے نکلنے کے بعد اگلی کتاب سنت کی کتاب دیں اور لوگوں کو ہے میاں صاحب کا بڑا کمال تھا نگاہ مردموں سے بدل جاتی ہیں درچ اس شیر میں معافی ہے معافی والا معاملہ ہے فی ہے معافی ہے لیکن اللہ اقبال اسی طرح سے بہرحال تو اشارہ میاں صاحب ہے اس وقت بڑی مشکلات تھیں لیکن پھر بھی ہندوستان میں تحفظ شریعت نصرت کتاب و سنت کی خدمت جو تھی وہ بھی اہل حدیش عالم کے نصیب میں تھی دہلی کے اندر ناممکن مونا ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ نے ان کا نام یاد رکھیے گا موڑا ابو محمد ابراہیم آرا ایک ڈسٹرکٹ ہے یو پی اور بہار کے کنارے خلی جب بنگال میں جب گنگا جھا رہی گنگوتری باد پہاڑ سے اسی کے کنارے آرا ہے مونا ابو محمد ابراہیم آروی نے ان کو اللہ نے ذہن دیا بڑے دماغ تھے والے تھے اور اس زمانے میں انگلش کے جو بڑے ٹاپ کے معلومات رکھنے والے تھے زبان کے اس میں یہ تھے اور میاں صاحب کے شاگرد اور ان کے تقوا ان کی پرہیزداری کا عالم یہ تھا کہ جب نغوا قائم ہونے لگا تو پورے بر صغیر کو لوگ اکٹھا ہوئے ارے کی برکت کے لیے سنگ بنیاد کی پہلی اینٹ کون رکھے ہیں تو لوگوں نے کہا برکت اگر لینی ہے تو اب وہ محمد ابراہیم عربی کے مقلید عالم سے لوگ خیر برکت کے لیے جو لوگوں نے منتقل کیا کس کے دس مبارک ہے سنگ بنیاد کی پہلو کا کیا ہے انہوں نے ندوا وغیرہ سے پہلے آرا میں ایک مدرسہ قائم کیا اور مدرسے کا نام سلفیہ ہاں ہاں سلفیہ کا گیا قائم کیا نہیں جانا شرفیا نہیں جانا سلفیا تو جامع سلفیہ بنارس جو ہے اس کی تاریخ یہ دوستو کی اٹھارہ انیس سو ستائیس میں انیس سو ستائیس میں مہاراشٹر گاؤں میں ایک آل انڈیا ہیلدیز کانفرنس ہوئی تھی وہاں موڑا محمد ابراہیم صاحب سیال کوٹی موڑا اپنے شیخ الحدیث گجران والا یہ سارے علماء صلی اللہ عمر سلی محمد صاحب جونا گڈھی بڑے بڑے علماء اکٹھا تھے تو وہاں ایک بات آئی کہ پورے ہندوستان کے اندر متحدہ ہی ایک مرکزی ادارہ ہمارا ہونا چاہیے جو سب سے بڑا ہونا چاہیے تو قرارداد انیس سو ستائیس میں پیش پاس ہوئی تھی لیکن تحریک چلتی رہی تعلیمی کمیٹی بھی تیار کر دی گئی جسے مولانا امر سری مولانا محمد ابراہیم شارکوٹی اور بہت سارے لوگ لیکن قائم ہونے کے پہلے پہلے جب انڈیا پاکستان کی تقسیم ہوئی تو سارا سیرادہ جو اس پروگرام کا وہ بکھر گئے کیوں؟ اکثر آدھا جو تھے وہ پاکستان چلے گئے اور ادھر جو رہ گئے تھے اس میٹنگ جو پروگرام چلا تھا ان میں تقریباً کوئی نہیں رہ گیا تھا لیکن مولانا ابران عبد الوہب عربی رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے تحریک چلائی اور پھر بعد میں جانا سلفیہ بنا اس وقت پہ آآ آآ مدرسہ جو قائم کیا گیا آرہ میں کہا جاتا ہے کہ پورے بر کا سب سے پہلا ادارہ عالم بنانے کا ہاسٹل کے ساتھ ہاسٹل کے ساتھ جو قائم کیا وہ میاں صاحب کے شاگرد مونا ابو محمد ابراہیم اس سے پہلے بچے مدرسے میں پڑھتے اور دست کے نیچے پڑھتے کھانے کے لیے اپنا پکانے یا ٹین لے کر کے محلے میں درس کرتے تھے محلے کے لوگوں میں سے کھانا ہم دے گئے تھالیب علم جاتا تھا کھانا لے کر کے آتا تھا لیکن مدرسے میں کوئی کھانے کا نظام نہیں تھا پہلا مدرسہ ہے اور اللہ ان کی قبر کو نورے سے بھرے بابرچی کہتا ہے موڈا آری رحم اللہ کے مدرسے کا بابرچی کہتا ہے کہ ایسا وقت بھی ہمارے اوپر آیا ہے مدرسے شام کا کھانا کھلا کے طلبا کو سلا دیا تو میں یہاں کر کے مورنا سے میں کہا صبح ناشتے کے لیے خوش صبح ناشتے کے لیے خوش نہیں کیوں چندہ و سننا بھی ظالم مگر چندے کے لیے کھانے کے لیے خوش نہیں بور کہتا ہے مورنا اوپر سے نیچے چکم دھوکتے کہتے ہیں اوپر رساد تو ہے رساک رس کے نہیں لیکن رضاط تو ہے के बंदे रिश्क नहीं नहीं है लेकिन बरसात तो है हाँ हाँ है। जाओ बैठो मौना मोहम्मद इब्राहिम आरवी रात जब हो जाती तो देहरी पशावर वगैरह तक की ट्रेने आरा रेलवे स्टेशन से गुदरती जंक्शन था मौना अपना कपड़ा उतार करके बहटा पुराना एक कुर्ता एक पैजामा पहनते एक चादर लेकर के आरा के लिए जो इससे शर्व खड़े हो जाते थे कोई इसकी नदी नहीं पेश कर सकता खड़े हो गए। और जब वक्त का सबसे बड़ा आलि इमान जिसने जीतना में आकर रखी जुम्मे पहले बीज कायम किए अबू मोहम्मद इब्राहिम आ रही वहां पर का इंतजार कर जब कोई लाग रूट की ट्रेन आती तो जो अच्छे दिव्य वाले रहते वहां जाके खड़े हो जाते हैं लोग सामान उतारते हैं वही कहां जाएंगे आप हमको फला देने जाना है कितना पैसा देंगे लेकिन जो भी देना मॉडल पसेंजर लोगों का सामान स्तर पर उठाते और खुल्ली बनकर के कुली भर करके मंदिर मकसूर तक ले जाकर के पहुंचाते और जो पैसा मिलता जेल में डालते और फिर तेजी से भर के आते कि शायद अभी और कोई कस्टाव नहीं आए देखते कि बाहर आए इस क्षेत्र को खुली की इंतजार में खड़ा हो है भरते ही बुलापे में आते कहां जाए तो मुझे पता नहीं मिल जाए कितना दो कितना लोगे जो दो جب پسنجر ختم ہو جاتے دوسری ٹرین کا انتظام کرتے فجر کے وقت تک ان کا یہی کام رہتا دنیا میں کوئی اس کی ندی اس کی نشان نہیں ہے صبح فجر کی نماز تک کلی کا کام کرتے فجر کی نماز میں طلبا آتے باورچی آتا اور اپنے جیب سے پوری امبانی کی جو قیمت ہوتی کہتے دیکھو ہم نے کہا تھا کہ رزاد تو غائب نہیں ہے یہ اللہ نے دیا اس کی سامان خریدو بچوں کو تاج تازہ ناشتہ بنا کر کھلاؤ دوپہر کا کھانا میرے بھائی آج دنیا کے اندر کی اللہ کوئی نتیج نہیں پیش کر مطلب. سکتا جو ہمارے اسلح میں نے کرتا لگا دیا موڑا بو محمد ابراہیم آر یہ انہیں آ تھا یہ بھی آ رہا مدرسہ سمجھے نا اسی کے اندر انیس سو چھ کے میں شیخ الاسلام وڈا سنا اللہ عمر سری رحمت اللہ کے ذہن میں بات آئی کہ تو پورے ہندوستان میں اٹھے نہیں کوئی پشاور کے کنارے کوئی سرحد ہے کوئی کنیا کماری اور مدراس میں کوئی ادھر کلکتہ اور آسام میں ایک کا دودھے تو کوئی رقت نہیں رہ گیا ہے اس لیے شیخ الاسلام وڈا سنا اللہ عمر سری نے سوچا کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ پورے انڈیا کے اندر کہاں کونے کونے میں جو احلے عزیز ہو سب کو اکٹھا کر کے ایک لڑی میں جوڑ دیا جائے تاکہ دنیا کے اس کنارے میں رکھنے والے الحجیز کو مانو کہ ہمارا اہل جگہ تو دوسرے کنارے میں کہا ہے اس چیز کو مولانا سناء اللہ مرشری نے سوچا اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان کے سامنے تیس شخصیتیں بڑی تھیں تیس شخصیتیں میاں سال کا انتقال ہو چکا ہے انیس سو ڈھائی میں استاد کل چلے گئے اب مونا سا سری آل انڈیا ہے فرس بنانا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے بڑی بڑی چند شخصیتیں نمبر ایک میاں ندی حسین میم دیوہ رحمت اللہ کے شاگرد حافی عبدالمنان وزیر آبادی جن کو کہا جاتا استاد پنجاب استاد یہ بات رساد تھے دہلی میاں صاحب کے پاس جب حدیث حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس وقت گھروں میں اس دنجل کا انتظام نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی طلبا کی خدمت کا ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے تو جذبہ پیدا کر اندے تھے میا صاحب کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو جب ان کو استجنگ کی ضرورت ہوتی حاجت کی پانی بھی کب پڑتا تھا یہ بے چارے نکلتے تو راستے میں دلی بھیڑ بھاڑ والا شہر باہر جنگل میں نالے پر نالے जब खड़े रहते बेचारे कि कोई रोड क्रॉस कराते दे, मिया साहब जब देखते तो चुपके से आते उनका हाथ पकड़ते और उनको ये पता नहीं करता कि हमारा उस्ताद दुनिया का सबसे बड़ा मोहिश हमारा हाथ पकड़ के लेके जा रहा है हाथ पकड़ते ले जाकर के लिए बैठाते और ठेला मिट्टी के ढेले रखते थे और बात नहीं करते थे मिया साहब दूर खड़े होकर के इंतजार करते جب حافظ عبد المنان آبادی رحمت اللہ علیہ فارغ ہو جاتے کپڑا پھیل لیتے اب انتظار کرتے کوئی اللہ تعالیٰ بھیجتے کسی کو میاں صاحب کہیں درخت کہ آڑ بھی چھپ کے دیکھتے رہتے فوراً آخر ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے مدرسے پہنچا گئے تھے حافظ عبد المنان ودیر آبادی اللہ نے بہت خیر رکھے تھے حدیث پڑھیں حدیث پڑھنے کے بعد میاں صاحب نے ان کو پنجاب کے اندر حدیث کا تر دینے کے لیے بھیجا وزیر آباد کے وزیر آباد, آباد تحصیل تھی وہاں مدرسہ قائم کیا جب انہوں نے مدرسہ قائم کیا تو عجیب سمند معاملہ ان کے ساتھ آیا لوگ اہل حدیث ہونے لگے تو وہاں کے جو اہنات تھے جن کے اندر تقریر کی محبت جس نے میں نے کہا وہ حشل اج نبر کے مستحق تھے بیچارے رات کو سوتے تو دو چار لوگ آتے ان کے گلے کو دباتے اور ایک موومنٹ کر دیتا بیچارے ہاتھ پیر پٹکتے کیا ہے یہ ایل ایڈیس ہو گیا ایڈوکلیز کو ہم مار ڈالیں گے گاؤں کے لوگوں کو اپنے اس طرح سے سرو کی کچھ نہ سمجھیدہ طبیعت کے لوگوں نے منع کیا کہ کیا کرتے ہو وہاں بھی ہو گیا اب کیا کرتے رات کو جب سو جاتے آ کے ایک نے منہ دبایا دوسرے نے ہڑپ دبایا تیسرا چار پائی پر چڑھ کے بیٹھ گیا رسی سے بات کر کے منہ میں کپڑا ٹھوس کر کے چارپائی اٹھاتے لے جاتے سردی کے موسم میں کھیتوں کے درمیان پہ تھے تاکہ وہاں سے چلائے تو کوئی اس کو اس کی چل کو سن بھی نہ سک سمجھتے ہیں یو پی پنجاب کی سردی کھیتوں میں دیتے تھے جہاں کوئی راستہ گزرنے والا نہ ہوتا صبح جب سردی کے موسم میں ذرا صبح دیر میں ہوتی ہے ٹھنڈی کی وجہ سے لوگ نکلتے ہیں باہر جب لوگ اپنی کھیتیوں میں جاتے ہیں تو کبھی کبھار دیتے کراہنے کی آواز آ رہی ہے بڑی تکلیف کراہینے کی لوگ دوڑتے کہاں کوئی زخمی پڑا ہوا ہے اسے تو پتا چلتا حافظ دل دل وزیر پڑھے چار بھی رہا ہے فرد دربرنا اور دین آبادی پڑے ہوئی چار پائی میں باندھا گیا ہے بڑھ کپڑے ٹھوسے گئے ہیں بانسی حرکت نہ کر سکیں اور رات اور پتا نہیں اللہ تعالیٰ کا کرم تھا فرشت گرمی پہنچاتی تھی سردی دن کی بچی نہیں جاتے تھے یہ ان کے ساتھ دور ہوا ایک بربادہ جالی لے گئے. دریا میں خود توری آ رہی آئی جیسے آپ اسی بھی کنارے کھڑے کر کے تیاری آئی ہوتی جی، تر اٹھا ہیں انتہا بچا رہا راستہ نہیں دیکھ سکتا جل اسی پھر تھا کہ دلی جہدیر پڑ کے آیا ہے دلی سے وہاں بھی پھیلا ایسے کنارے کھڑے کے دھکا سے دیا لیکن کہتے ہیں تو ہے سر اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان کہتا ہوں پوری حریف اللہ حرب العالمی نے فرمایا اللہ کو فرمایا جو معلم خیر ہوتا ہے اور کتابوں سنت کے معالک سے بڑا معلد خیر کون ہوگا ساتوں آسمان کے فرشتے سمندر اور دریا کی, کی مچھلیاں جنگل کے چلے پرند شدہ اور حجر یہاں تک کہ چونچیاں جی اپنے پیلوں میں رہ کر دوست کے گھر میں دعائیں کرتی ہیں چلے موجود نے اٹھایا رات کا وقت ہے نیلوں تل جا کر کے باہر دیکھا جو کپڑا پہنے نہیں ملے تھے کپڑا ان کا پھول گیا وہ جو کشتی کے کام دینے لگا موجو باہر لے جانے کے بجائے دیکھو کہ دائیں بائیں نالے رہتے چھوٹے چھوٹے موجوں نے نالے میں تھوڑ دیا جب موجوں نے نالے میں دھوتا تو ہاتھ پھیلایا تو مٹی کنارا نظر آیا ٹھنڈی کے اوپر سے بارش ہو پانی میں تگی ہوئی نیچے ٹھہرتا نہیں وہی پکڑ کر کے سو دور صبح تک جب چرواہے آئے تب پتا چلا آدمی ہاں پانی میں کھڑا ہوا ہے نکالا اللہ نے بچایا سب کچھ کیا اور غالبوں نے جب کچھ نہ ملا تو اگلے تکومت نے جا کے شکایت کیا کہ عبد البنان کی مسجد کو توڑ دی جائے مدرسہ بند کر دیا ہے کیوں اس نے بہت سارے کبوتر بھاگ رکھے ہیں اور رات بھر گٹرگوں گٹ ارگوں گٹرگوں گٹرگوں یہ آواز آتی ہے جس سے محلے کے لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے اس کی مسجد کو توڑ دیا جائے انگریز نے فوراً تفتیش کی پورے مسجد کو شانت ڈالی کوئی ایک کبوتر نظر نہ آئے کبوتر ہی نہیں لگا رہا ہے لیکن اس پر بھی نہیں اس کو مزید توڑا بعد میں جب زیادہ تحقیق کی گئی بلایا ہوں زالموں کو محلے کے مقلبین کو بلایا انگریز نے کہا میری سی نے تفتیش کر لی کہیں بھی کوئی ایک کبوتر یہاں نہیں ہے نہیں تھا آپ کو کیا پتا دل پر داعت رکھتا ہے چھپا کے ہاتھ کو کب اتر چھوڑتا ہے اتنی بڑی دشمنی ایک آدمی جسم اس لیے وہ مانا کا مو مینو مل کوئی جرم ان کا نہیں ہے جو سزا دی جا جائے جرم صرف ایک اللہ رب العالمین کی دعوت اور کوئی شرم نہیں اگر گاچی کی رات کو دیکھ رہے कहा कबूतर रखता है रात को रात के बारह बजे आवाज शुरू हो गई जिस आवाज की शिकायत किया था पुलिस दिशा जहां ऐना भी जो शिकायत की बिल्कुल वो सच्ची है रात दिन भर कबूतर छुपा के रखता है रात को मोहल्ले वालों को पर, आपको परेशान करने के लिए मस्जिद में छोड़ता है अंग्रेज पुलिसदारों और सबू से पता चला कोई कबूतर कबूतर ने मोड़ादुल मंदार वजीर आबादी की का कहना था कि मैं उसे की मुख हदीस पढ़ाऊगे फिर रात में तहजब की नमाज पढ़ रहा हूं रात को तहजब की नमाज जब पढ़ते थे जहन की आया अरार की आयात जब आती ان کے طلبہ جو روتے تھے روکنے کی جو آواز تھی گائےو نے اس کو کبوتر کی آواز قرار دیا تھا हुआ. ایک تو حافظ عبد المنال وزیر آبادی تھے دوسرے مولانا رشدی کے سامنے جو تھے جن سے بدد لوگ تو جا چکا ہے دوسرے بڑے پاورفل انسان تھے مشہور حافظ نے عبدالل... حافظ عبد اللہ قازی پوری رحمت اللہ علیہ حافظ عبداللہ اللہ عادی پوری رحمت اللہ علیہ بھی بڑے عجائبات میں سے تھے یہ اپنے علاقے کے مقلدین احناف کے امام تھے کوئی معمولی عادت نہیں تھے آج لوگ کہتے بھائی اتنے اتنے مونا کیوں نہیں ہو جاتے یہ کہتے ہیں نا ان شاہینوں کو دماغ خراب کرتے ہمارا مونا کیوں نہیں ہوتا اللہ کی قسم جتنے انگریزی اس کی سب آپ ہی کے مولانا نہ ہمارا کوئی پیدائشی انگریزی تھا ہی نہیں नहीं समझे जितने अमौरना पैदा हुए सब हन ही मौलाना थे वो ही थे नहीं थे उन्हीं कहते हैं ना हर दीज पड़े तो पहले पहले चीज हो गए अब अगर कुछ तुम कह दो ये को नहीं होता था तुम कहते वो क्यों हो गया नहीं समझिए अगर तुम कहते हो मानवर शाह कश्मीर तो नहीं हुआ ہم کہتے ہیں آگے وہ بھی تو ہے وہ گیا دیوبند وہ کیسے ہو گئے ہونا کہیں نا تو حافظ ابد اللہ غازی پوری کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ یہ اس وقت اہنب کے دیوبندیوں کے ٹاپ کے بڑے علماء تھے اور ان کا عالم یہ تھا اتنی عزت تھی کہ جب مغرب اور اثر کے درمیان اتنی کافی کا وقت ہوتا تھا اس زمانے میں جب یہ مسجد ادھر گھر تھا ادھر مسجد بیچ میں روز گزرا ہوا ہے جب یہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگتے تو ان کو کبھی روڈ پر ٹرافک کے لیے ٹھہرنا نہیں پڑتا تھا بالکل نہیں اتنی عزت ان کی عوام میں تھی کہ دلوں پر حکومت آگے رکشے والا کاگے والا جا رہا ہے ہاتھ اٹھا دیتا بریک لگایا ہاتھ اٹھا گیا کیا مطلب ہے حافظ صاحب روڈ کراس کرے دونوں طرف کی ٹریفک جام ہو جاتی صرف ان کی شکل ایک خشبہ دیتا ہے اٹھا سکتا عزت ان سے موڑا محمد سعید گنجاہی پنجاب کے تھے اللہ تعالی نے تو ہدایت کیا مسلمان ہو گئے ان کے مسلمان ہونے کی بھی عجیب داستان ہے اس کو بیان کرنے کافی ٹائم لگی جی، وہ ہے لے مسلمان ہوئے اور بڑی تکلیف دی ہندوؤں نے باپ نے پھر مندروں کے حوالے کیے گئے لیکن بگ بگا کر کے دیو دیوبند پہنچے پڑھنے لگے آلے پڑھ رہے تھے پڑھ رہے تھے اور اتنے ذہین تھے نو مسلم کے پڑھنے کے ساتھ نیچے کی کتابیں طلبا کو پڑھا دی. دیوبند کے لوگوں نے بھی سوچا کہ چلو نو مسلم ہے کہاں سے خرچہ چلے گا دو چار کلاسیں پڑھا گا تو اس کو مل جائے گا اللہ پڑھائے جب حدیث پڑھنے لگے مشکل پڑھی شہیا پڑھا تو لکھا ہے کہ کتا کسی برتن کو چار لے تو کتنی موٹا دھولا جائے تینوں اور حدیث میں تو سات مرتبہ آیا ہوں اللہ ہو اب انہوں نے دیکھا نو مسلم حدیث اور فقہ کا ٹکرا باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے اب یہ حدیث پڑھتے پڑھتے اہل حدیث بن گئی جب اہل حدیث بن گئے تو دل بھر کے لوگوں نے ان کو نکال دیا یہ گھر مقدم ہو گئے نکال دیا پھر ان کے رحن میں آیا ہم نے سنا ہے دلی کے اندر کوئی نذیر حسین صاحب ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے محدث سندے جاتے ان کے پاس میاں صاحب کے پاس پہنچے میاں صاحب کے سامنے آئے اور داخلہ لیا حدیث پڑھنے لگے اس ارچنا میں ان کا باپ جو ہندو تھا اس کو پتا چل گیا کہ میرا بیٹا کوئی ندیر حسین ہے ان کے پاس آ گیا ہے تو میاں صاحب کے پاس اس نے لکھ کر لکھا ہندو باپ نے جس کو پڑھ کر کے میاں صاحب رو پڑے لکھا جناب میرا ایک نوتا بیٹا ہے مسلمان ہو گیا ہے ہم نے بہت کوشش کی بات نہیں آیا دیوبند میں نکال دیا گیا ہے مسلمانوں نے بھی یہ سلوک کیا میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے ہاں آ گیا ہے اس لیے ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ اس نے ماں باپ سب کو چھوڑا ہے آپ اس کو اپنا بیٹا بنا دیں ساتھ لے کر پڑھے اور موڑا محمد سعید بنارسی رو سے یہی موڑا محمد سعید بنارسی بنارس میں آ کے جو محدود بنارسی سے آئے اور یہی ہے انہی کی برکت سے جو پورے بنارس کے اندر اہل علیز کی دعوت آپ کی انہوں نے سوچا حافظ عبداللہ بہت بڑے عالم ہیں چلو ان سے پھینکا پڑھ کے آؤ اور وصول پھیلا وہاں پڑھنے کے لیے گئے یہ تھے علی ایک ساتھی موڑا تھا پٹنہ کے تھے یہ تین اہل عیدیز طلبہ پہنچے تو آف عبداللہ हैं پوری کہتے ہیں میں استاد تھا لیکن ان تینوں غیر مقلف اہل عید طلبہ نے میرے ناک میں ہم صبح خوب رات بھٹ چک کے تیاری کر کے آتے کہ آج یہ ہم حق ثابت کرے گی ہمارے امام کا کول حق ہے کہ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں کہتے حضرت وہ حق ہوگا کیسے جو امدنی سے ہے کے بنائے وصول کے خطاب سے اللہ کا کرار نبی کا کرار پڑ ہے کہا میں بڑے گاش کر آسین چاہتا تھا کہتے ہیں کہ ایک دن میرے بہن بات آئی عبداللہ عبداللہ عبد اللہ آخر فکا بنانے والے وصول فکا بنانے والے یہ بھی تو ہمارے ہی جیسے امتی تھے کوئی نبی تو نہیں تھا ہدایت کا وقت نبی تو نہیں تھے یہ بھی تو ہمارے ہی جیسے انسان تھے تین ہمارے طالب علم ان کے حق میں سمجھ با... ان, کے حق... ان کو حق سمجھ میں کب تک ان کے سچی باتوں قرآن و حدیث کے دلیلوں کو کب تک رد کر کے ابو ونیفہ کے سپورٹ کرتا رہے گا کیا مل کے اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا کہتے ہیں یہ میرے دہن بات آئی اللہ نے ذہن بات ڈالی بس بڑا پریشان کہتے ہیں اسی اشنا میں ایک میں نے خواب دیکھ لیا دیکھو کسی الیدیس نے ان کو ہیلڈیس نہیں بنایا ہینفی ہے اور ایلیڈیس بن رہا ہے کہتے میں خواہ میں دیکھا کہ بڑی بھیڑ بھاڑ ماشاءاللہ لگی لگے ہے لوگ مصافہ ملا رہے ہیں دھڑا دڑ مصافہ ملا رہے ہیں تو میں آگے بڑھا کہ میں بھی جا کے مصافہ ملا ہوں جب مسافر ملا نے لیے جانے لگا تو کچھ لوگ واپس آ رہے تھے میں نے پوچھا کون ہے یہ تم کو معلوم نہیں کون ہے کون ہے کہ اللہ کے رسور ہیں اب کچھ کہیں گے کہ بھائی ایل تو کیا تو اجت ہوتی نہیں تو یہ کہہ دیتا ایک ان کے ایل ایسے تو پہلے کما اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے میں سمجھ گئے کہہ دے ان کو بہتر اجت نہیں ہے لیکن اچھا ہاتھ بھی اسلام میں رکھتا ہے ہر وہ خواب جو شریعت سے ٹکراتا ہے یا گڑا ہو اس کو ہم یہ تنقید کرتے ہیں جب انسان خواب ہو اس میں نے کہا بھائی ذرا مجھ سے بھی مسافر میرا بھی ان سے کروا دو انہوں نے کہا تم کہاں کے ہو کہا کیا ہوا اللہ سے مسافر ملوانا کہا تم عجیب سے کھوبڑی رکھتے ہو وہ سامنے موجود ہیں تو بیچ میں واسطے کی کیا ضرورت ہے بس ہوئی قدم بڑھاؤ سنان کرو مسافر ملاؤ کہتے نیت کھل گئی میں سمجھ گیا جب کتاب سنت آ جائے تو گیت میں ابو حنیفا کا واسطہ لینے کی کیا کرتے یہی سے اہل حدیث ہو گئے جب اہل حدیث ہونے کا اعلان ہو گیا صبح گادی پور کے مسلمان سو وہاں ہو گیا ہمارا ہی پھر وہی رکشا چلانے والے جو ہاتھ اٹھا کے اب ڈھونڈتے ہیں کہیں مل جائے تو اس پر رکشا حافظ اللہ پوری دو نمبر تین مونا ابراہیم سالکوٹی رحمت اللہ علیہ کے سامنے تیسری عظیم شخصیت جو وہ بڑی عجیب و غریب تھی وہ تھے محتی سے کبیر میاں صاحب کے شاگرد ان لوگوں کے استاد بھائی مونا شمس صاحب عظیم آبادی رحمت اللہ علی. جنہوں نے گایت المقصود سنن ابی داؤد کی شرف بتیس سیٹوں میں لکھی عربی میں کتنی پھر اسی کا ملخص اور المعبود ہے اسی کا ملخص اور ہے، انہوں ان کو ملایا مولانا عبد العزیز رحیم آبادی رحمت اللہ نے اس سب کو ملایا اور انیس سو چھ میں اسی مدرسے آرا محمدیہ نے مدرسہ محمدی آرا میں میٹنگ کی اور شیخ الاسلام مولانا صناء اللہ جن کو مولانا محمد ابراہیم شال کو ہمارا سردار کہا کرتے تھے انہوں نے کبھی مولانا صناء اللہ نے کہا کہ ہمارا سردار انہوں نے الحمد للہ تحریک رکھی سب علماء نے قبول کیا اور اس تنظیم کا نام رکھا گیا آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس اس کے صدر اس کے خزانچی موڑا شہب اللہ قدیم آبادی سیکریٹری نازی میں آنا مونا سراء اللہ مرشری اور صدر حافظ عبد اللہ وادی پوری رحمت اللہ رہے موڑا عبدالمنان وزیر آبادی شامل تھے عہدہ تو کچھ نہ لیا اللہ اکبر اللہ تعالی ایسے مخلصی کو آج پیدا کر دے مونا شاف پنجاب میں کہیں جلسہ ہو رہا تھا مونا سنا اللہ امرسری کی تقریر ہوئی اسٹیج پر تھے مونا سرا بہت بڑے بڑے علماء اور استاد پنجاب مونا وزیر آبادی بھی امرسری کی تین جگہوں سے بخاری پڑی تھی جس میں دیا صاحب محمود حسن دیوبندی اور وزیر حبد المنا وزیر آبادی مونا وزیر آبادی کو لوگوں نے تھوڑا سا موقع دیا دعا کرو ہم کو بھی ہمارے اساتذہ سے ایسی کی محبت پیدا ہو جائے گا زور دار ان ہم تو سوچتے ہیں کہ استاد کی کان کھینچ لیں اللہ اکبر اتنا اخلاص ہو جلسے میں موڑا حافظ عبداللہ منا وزیر آبادی کو کھڑا کیا گیا کچھ طویلی کلمات کہ کھڑے ہی ویل کوئی منچلا کہا مولانا آپ نے بڑی تکلیفیں مسلک کے لیے اٹھائی ہیں بڑے دینی خدمات دی ہیں اتنے دن تک مدرسہ اور اس طرح سے آپ زندگی گزارتے رہے کہ اللہ آٹھ دن گزرے ایک دن مورانا عبد المنان وزیر آبادی گر گئے بے ہوش ہو کر کے کچھ لوگوں نے سمجھا روح قبض ہو گئی ہے عقل مندایا نقد پکڑا جا رہی ہے حکیم کو بلاؤ سب سے بڑا ڈاکٹر حکیم جو تھا اس کو بلایا گیا اس نے پوری کہا کہ نہیں یہ مرا ہوا نہیں ہے ایسا کرو بہترین قسم کا دودھ لو اس کو دودھ پلاؤ حکیم بھی اللہ تعالیٰ بڑا دقت آج تو ماشاء اللہ پہلے پیشاب ٹیسٹ کرنا ہو زار ہو جائے تو آج ڈاکٹر کہتا ہے پیشاب ٹیسٹ کرنا ہے کھانسی آئے تو بلکم ٹیسٹ کرنا ہے ہم ریسنٹ سے کریں گے کہ آپ کو بار بار بخار کیوں آتا آج دیکھیں. وہ حق ڈاکٹر حکیم نے کہا کچھ نہیں ان کو دودھ بلاو. یہ دیکھو دو کلو دودھ بلاتے جاؤ اس کے بعد ختم ہو جائے تو بتانا حکیم چلا گیا اب استاد پنجاب تھا جس کے گھر میں گائے تو جا رہا ہے ہم لوگ ڈالتے جا رہے ہیں دو تین لیٹر دودھ کے بعد ان کی آنکھ کھولی آنکھ کھولی وزیر آبادی کی ہوش میں آیا اب سار کر گھوڑا دو دوڑ پڑے اس کا زندہ ہے آنکھ کھولی ہے اس حکیم کو بڑھانے کے لیے حکیم کا اور پلاؤ جب وہ آئی آنکھ اٹھ کے بیٹھ گئے تو دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمہ ہمارے گھر میں ان سے پوچھا گیا کچھ نہیں کچھ نہیں چکر آ گیا تھا دا. ڈال کر نیچ کے پوچھا ایسا کیوں کیا تم نے اصل میں آٹھ دن ہو گئے ایک لکواں کھانا ہم کو نصیب نہیں جو کچھ بچتا وقت تھا وہ طلبا کو ہم نے کھلا دیا تھا آٹھ دن تک برداشت کیا کشی کھا کے دوست ڈاکٹر نے کہا اسی لیے ہم نے تم کو تنہائی پوجا کہتے ہیں کسی سے بتانا نہیں یہ ہمارے اثرات اتنی مشکلات حدیث کبھی کتابت سننا کہ نشر ساتھ ہو جل سے آپ تو منان وزیر نے کسی نے پوچھا اگر آپ ذرا بتائیں اللہ نے دنیا میں آپ کو اتنی عزت اور یہ مقام دیا سب سے اچھا کام آپ نے کیا کیا ہے سب سے اچھا کام کیا کیا ہے جس کو آپ بدبا اسے نجاق اپنے لیے سمجھتے ہیں مونا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ سنے سنے اندھی دے ہی یہ کیا پتا کہ سنا اللہ کہاں بیٹھا ہوا ہے مونی سنا اللہ اگر موری سنا اللہ آئے اسے پکڑے ہوئے ہاتھ پکڑایا استاد نے کہا لوگو یاد رکھو اگر قیامت کے میرے رو ہم سے پوچھے گا میرے لیے کیا لے کے آیا ہے تو میں کہوں گا اللہ ثنا اللہ جیسا شاگرد لے کے آیا ہے یہ استاد اور شاگرد کی محبت تھی جو آج دنیا سے مفقود ہو گئی دعا کرو اللہ سب کے اندر پیدا کر ہر استاد کے انیس سو چھانوے چھ میں جیسے بڑا سرا امر سری آل انڈیا لیڈیز کانفرنس کا اعلان کیا سب لوگ تو جی خاموش ہیں پتہ نہیں زندگی بھر سے ہفتے بھر موکھا رہنے والا یہاں ہمارا آبادی پتہ نہیں کب سے کتنی زمانوں سے پانچ سو روپیہ جمع کر رکھا تھا کتنا لیکن وہ پانچ سو آج کا پانچ کروڑ تو غالب ہے پانچ سو روپیہ جمع کر رکھا تھا آپ ذرا سوچیں جس کو ہفتے ہفتے اگر کھانا سے ملتا رہا ہو اس کے بعد پیسہ کا کچھ ہے پوچھا اور کہا مری سنا اللہ حامد عبد اللہ گادی پوری یہ زندگی بھر میں نے پانچ سو اکٹھا کیا ہے اور آج یہ پانچ سو پورا کا پورا آل انڈیا ایل ایڈیس کو دے دے رہا یہ پہلا پہلی رقم ہے جو آل انڈیا لیڈیز کو ملی کس کی طرف سے وہ ہے تو اس طرح سے آل انڈیا لیڈیز کانفرنس قائم ہو گئی یہ در, میں تو پانچ میں لینا چاہتا تھا اس کی بات لمبی ہو گئی صرف یہ آپ لوگوں کو ذہن میں ڈالنا چاہتا تھا کہ آج ہم سے جو بار بار پوچھا گیا تھا جہاد خادثہ میں آپ لوگ انیس سو چھ سے پہلے کب تھے تو میں نے کہا انیس سو چھ سے نہیں ہم اٹھارہ سو چو بلکہ ایک سو ایک چھ سے پہلے بھی ہم تھے ہمیشہ سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں ہم کہتے ہیں جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں انیس سو چھ میں سنا اللہ نے قائم کیا سنا اللہ صاحب نے جماعت نہیں قائم کی تنظیم بنائی ہے فرق محسوس ہوا انیس سو چھ میں آل انڈیا اہل حدیث ایک کمیٹی ایک تنظیم بنائی گئی ہے جس کا یہ مطلب نہیں اس سے پہلے اہل حدیث نہیں کہ کتاب و کی دعوت کو عام کرنے ایک نظام کے تحت مدارس مسالف بنانے کے لیے انیس سو چھ میں ہماری تنظیم بنی ہے ورنہ اہل حدیث اس سے پہلے بھی موجود تھے یہ چند باتیں کہیں میرے خیال سے پوچھ چاہیے ختم ہو گیا رو میں نے ملا خیرہ بات بار کو تعالیٰ شیخ القین کی ہم کو خدمات کو آپ کے مزاج حسنا کرنا اور ہم سب کو بھی اس طرح دین کی اور کے لیے